رحمان سجا ماں وبو خبا تلا خرو تو خیر اللہ خین الگ سور زحا میں پارے کے سورت میں سے ایک ہے یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے اور نازل ہونے والے ابتدائی سورتوں میں سے ہیں اس میں سو ہے اس سورہ مبارکہ میں ایک رکو گیارہ آیاتیں چالیس کی جماعت ایک سو بہتر حروف ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اس بات پر کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی وہی کی نزول کے بعد کچھ عرصہ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی نزول کو موقوف کر دیا تھا جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو گئے تھے اور بار بار آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہیں کہ مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس نے مجھے جوڑ دیا اس پر آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ سے آپ کا رب ناراض نہیں ہے بلکہ ایک مسلحت کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی وحی کے نزول کے بعد وحی کے نزول کے سلسلے کو موقوف فرما تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک تو اندازہ ہو سکے کہ اللہ نے مجھے رسول پیدا کرمایا اور دوسری یہ کہ آپ ہر لحاظ سے تیار ہو جائیں کہ اللہ کے اس پیغام کو عام کرنے کی وجہ سے آپ کو مخالفت کا سامنا ہو, کرنا ہوگا اور ان مخالفتوں کو آپ نے برداشت کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے ساتھ, ساتھ اس فضرت وحی کے زمانے میں مخالفین نے بڑے پیمانے پہ پروکنڈا کرنا شروع کیا کہ بے محمد کو اس کے رتن چھوڑ دیا ہے وہ اس سے ناراض ہو گئے ہیں اس بات کی وجہ سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑ دیا ہے اور ہم تم سے ناراض ہو گئے ہیں ہم تو تمہارے روز اول سے مسلسل تم پر مہربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں تم یقین پیدا ہوئے تھے ہم نے تمہاری پرورش اور خبر گیری کا بہترین انتظام کر دیا تم ناواقف راہ راستے ہم نے تمہیں راستہ بتایا تم نادار تھے ہم نے تمہیں مادار بنایا یہ ساری باتیں صاف بتا رہی ہے کہ تم ابتدا سے ہی ہمارے منظور نظر ہو اور ہمارا گرم ہمارا فضل اور ہمارا مدد مستفق طور پہ تمہارا شامل خاص ہے سورہ باہر کے آیت نمبر سے آیت نمبر پینتالیس کو اگر ذہن میں رکھا جائے جہاں حضرت حرطمس والسلام کو فرعون جیسے جبار کے مقابلے میں بیچتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے انہیں بتایا ہے کہ کس طرح تمہارے پیدائش کے وقت سے ہماری مہربانی تمہارے شامل حال رہی ہے اس لیے تم اطمینان رکھو کہ اس خوفناک مہم میں تم اکیلے نہیں ہو بلکہ ہمارا فضل ہمارا مرد تمہارا شامل حال رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد محبان اور نہایت رحم کرنے والا ہے وہ زحا ہے چاش کے زحاب سورج کے اس حالت کو کہا جاتا ہے جو پوری طریقے سے روئے زمین پر نمودار ہو جاتا ہے واللیل لی اور رات کی قسم سجا جب وہ جائے اللہ تبارک کو رات کی قسم اٹھائی اس بات پر کہ ما ودا کر نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے وما قلا کلا اور نہ وہ تجھ سے ناراض اور بے زر ہے ودل آخر اور البتا تیرا پیچھنا انجام خیر اللہ کا مین الولا وہ بہتر ہے ہوگا تیرے لیے پہلے حالت سے انہیں آپ کی دنیوی زندگی کی نبوت کا جو پہلا دور ہے اس کے مقابلے میں جو آخری دور ہوگا وہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا آسانیوں کا ہوگا اور کامیابیوں کا ہوگا جس میں اللہ کی نصرتیں اور مددیں وافر مقدار میں آپ کے شامل حال رہے گی رسو فا اور ان دے دے گا تجھ کو رب کا تیرا رب, پس ہو جائے گا. یعنی تیرا رب تجھے وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ جس کو ملنے کے بعد تو رازی ہو جائے گا عالم عجیت کا کیا نہیں پایا تھا ہم نے آپ کو یتیم فہ و ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا جدا کا ہم نے آپ کو سید راستے کے تالاش میں جس سے آپ نا تھے بس ہم نے آپ کو وہ راستہ سمجھایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے اسی جستجو میں پھر رہتے تھے اور اسی لیے آپ دور جا کر کے غور و فکر کیا کرتے تھے کہ بھائی وہ سچ کیا ہے جس کو پا کر میں اللہ کے رضا کو حاصل کر سکوں اور اس کے ذریعے سے مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خالق کائنات بندے کے کن کاموں سے راضی اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر سے دور خیر کے پہاڑی کے اوپر آ کر کے ایک غار کے اندر بیٹھ کر کے یہی سوچ اور بچار کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک وطلا فرماتے ہیں کہ ہدایت کے راستے سے نا ہدایت کے راستے کے تالاش میں آپ کے ہم نے آپ کو وہ راستہ بتایا بد کا ہم نے آپ کو پایا ہے مفلس کہ آپ مادی لحاظ سے جنوبی لحاظ سے بھی غریب تھے فنگنا بس آپ کو ہم نے غنی کر دیا تو عمل یدینہ فلا تھا بس آپ یتیم کو مت دبائیے وہ اما سا ہر اور یہ کہ مانگنے والے کو مت جڑکیے وہ اماں بین امت ربی کا اور یہ کہ آپ اپنے رب کے نعمتوں کا بیان کیجیے اس کا اظہار کیجیے اللہ تبارک کو بتانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارے مسلمانوں کو اخلاق خسانہ کا تعلیم دے رہا ہے کہ جو احسانات اللہ تبارک و تعالی نے خوشحال لوگوں پہ کی ہے ان احسانات کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے سے ناداروں کو دیکھ کر ان سے منہ نہ موڑا کریں بلکہ شکر وزاری کا تقاضا ہے کہ ان کا خیال رکھیں ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان کی خواہشات کا احترام کیا جائے اس لیے کہ انسان بے بس تھا نادار تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ضروریات کا خیال رکھا اب اللہ تبارک و تعالی اس کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ جو اس کے سامنے بے بس ہے اس کے مقابلے میں کمتر کم ہے یہ ان کے ساتھ کیا رویہ ہوا رکھتا ہے جو اللہ کے سنت کو اپناتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے مدد اور اپنا نصرت اس کا شامل حال فرماتا ہے لیکن جو اللہ کے سنت اور طریقے سے جو کہ یہ تھا کہ یہ انسان بے بس تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مالا مال کیا یہ اگر اللہ کے اس طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنے کا طریقہ اپنائے اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے والا ہے تو جو کچھ بھی آپ کے پاس میسر ہو دینے کے لیے آپ ہو دیتے ہیں پتا نظر اس سے یہ خیال رہن سے نکال کر کہ وہ دی جانے والی چیز کم ہے یا زیادہ ہے آپ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس ایک حقیر چیز ہے دینے کے لیے اس سے زیادہ آپ کا ڈسا نہیں ہے بطور مثال کے اللہ نے کہ رسول نے فرمایا کہ اگر وہ ایک بکری کا کل ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی راہ خدا میں سب اور خیرات کرنے سے کنہ کا کرو اس لیے کہ اللہ نیتوں کا حال خوب جانتا ہے اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور مستقبل قریب میں کسی چیز کے آنے کی آپ کے پاس طبی امید ہو تو آپ بھی اس مانگنے والے کے خواہش کا احترام رکھتے ہوئے اس کے ساتھ وعدہ کیجیے کہ میرے پاس آئے گا تو میں آپ کا مدد ضرور کروں گا لیکن اگر آپ کے پاس کوئی چیز دینے کے لیے ہے ہی نہیں نا اپنا مستقبل میں تو پھر آپ بہت اچھے طریقے سے اس سے معاف رکھ لیجیے اس لیے کہ اس دینے سے اپنا فائدہ ہے جس کو دیا گیا ہے اس نے تو صرف مادی اور دنیوی فائدہ حاصل کیا لیکن آپ نے دیکھ کر آخرت کا فائدہ حاصل کرنا ہے لہذا اب اپنے آخرت کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی اپنے سے کمزور کے ساتھ معاملہ کیا کیجیے وہ آخر تعبانہ رب العالمی